من ہمزهی وزبی وزبی انہ ملکتا شہور انداللہ اکنا عشر شہراً في کتاب اللہ یو حلق السماوات والقور منہا مربعہ اندور ذالک الدین القیم فلا تدلمو بھی وباطل المشيحين كافةً كما يباطلون من كافة واعلموا أن الله معلم تقيم إنما النسيب زيادة في القبر يبلغ به الذين فقابلوا يحيدونه عاماً ويترمونه عاماً ليباطلوا للدلما حرم الله اللہ جی جب سے زمین و آپ کو پیدا کروایا ہے اس وقت سے لے کے مہینوں کی کل تعداد بارہ مقرر کی ہے اور ان میں سے چار مہینوں کو خصوصی اہمیت ادا فرمائی ہے جن میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اتنا شہور اتنا شہر یوم پر جب سے اللہ نے افغان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کے اللہ کے ہم ہاں مہینوں کی کچھ تعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر احساس فرمایا ان زمانہ کا اقتدار آتا ہے یوم ذاتی بلقا کے زمانے میں لوگ شربت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے جو مہینے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے حرمت والے ان کا جب جی چاہتا تو حرمت والے مہینے کو حرمت والا نہ مانتے بلکہ اس کے بجائے کسی اور مہینے کو حرمت والا مان لیتے چار مہینے حرمت والے کو ضرور مانتے تھے لیکن انہیں آگے پیچھے کر دیتے تھے سال بھر میں چار مہینے کہتے تھے کہ ہم نے غربت والے مانے ہیں ان کا احترام کرنا ہے چاہے وہ جو مرضی ہوں اللہ نبول العالمین نے جو مقرر کیے تھے چار مہینے وہ ان میں تبدیلی کر لیتے کبھی رمضان کو غربت والا بنا لیا کبھی شوباب کو بنا لیا کبھی ربیع اول کو بنا لیا اس طرح آگے پیچھے کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إن دا دا خلق جب اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے زمین و افمام کو پیدا کیا تھا اور مہینوں کی جو ترتیب رکھی تھی آج زمانہ اسی ترتیب پر واپس لوٹ ہے سال بارہ مہینے کا ہے اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں سلاخ الہینے مسلسل آتے ہیں ذوالحجہ اور محرم سرمایا کو مزا ری بینا جمالہ و شعبان چوتھا مہینہ رجب کا ہے جسے अहले بزرگ भी مانتے ہیں جو جمالہ تانیہ اور شعبان کے درمیان یہ چار مہینے اللہ رب العالمی نے مقرر کیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا حجر والا اس وقت غربت والے مہینوں کی ترغیب اور گنتی جہریت کے لوگوں نے غیر مسلموں نے بھی ویسے ہی تسلیم کی جیسے اللہ سکھانہ نے مقرر کیا وہ ہر سال ہیر فیئر نہیں کرتے تھے ضرورت کے تحت کبھی ہیر پیڑ تھا یا کبھی اپنی اصلی حالت میں حرمت والے مہینوں کو چھوڑ دیا تو اس لیے فرمایا کہ اس سال حرمت والے مہینوں کی جو ترتیب ہے بالکل وہی ہے جو اللہ سبحانہ چھایا ہوا نے رکھی ہے کہ کل بارہ مہینے ان میں سے چار حرمت والے روکا ذلحجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا اگر ان مہینوں کے جو نام ہیں ان پر غور کیا جائے تو ان مہینوں کی ضرورت ان کے ناموں سے ہی معلوم ہو جاتی ہے ایسے جاہریت نے ان کے نام خاص مناسبت سے رکھے ہوئے تھے ذرکہ اس کا مطلب بیٹھنے والا لڑائی جھگڑے کتروں کی تال ختم گھر میں چک کے سکون سے بیٹھتا ہوں لوٹ مار ختم ذل کر اس سے اگلا مہینہ زلحجہ حج والا مہینہ اور حج کے جو قافلے ہوتے تھے ان کو لوٹا نہیں جاتا تھا حتا کہ اگر کوئی طبیلہ کو غربت والا نام بھی مانیں تب بھی حج پر جانے والے جو قاتل ہوتے ان کو وہ نہیں بھولتے تھے ان کا کرتے کہ یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ حج پہ جو قربانیاں لے کے جاتے ان کا اشار کرتے یعنی مثلا اونٹ ہے تو اس کی کوہان پہ تھوڑا سا رقم لگایا زخم سے جب خون نکلا تو خون اس کی فہان پر بل دیا یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ غنی ہے یعنی یہ وہ قربانی ہے جو بیت اللہ میں جا کر نہر کی جائے اسی طرح وہ کلاسا گلے میں ہار بنا کے ڈالتے جانور کے گلے میں یہ بھی نشانی ہوتی کہ یہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے اللہ کے نام پر زبان ہے اللہ سبحانہ نہ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا اور بالخصوص ان کی غربت کا مطالبہ کیا کہ ان کا احترام کیا جائے تو اہل شہریت بھی حاجیوں کے قافلے کو لوٹنے سے گریز کرتے بلکہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے قافلہ حجاج کا گزرتا ہے اگر کبھی کسی جگہ پہ راستے وہ پڑاؤ ڈالتے تو لوگ باڑ چاڑ کے ان کا احترام کرتے عزت کرتے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے ہرکا کہ مکہ پہنچنے کے باوجود بھی جو مکہ کے لوگ تھے وہ ہاشیوں کو پانی پیانا ان کی خاطر ودارت کرنا یہ اپنے لیے باعث وقت سنتے تھے اسی لیے اللہ تخالہ دہالانہ نہیں کہ ان کاموں کا ذکر کیا کہ کیا تم حاجیم کو پانی پلانا مقدل حرام کو آباد کرنا اور جس زندگی کے کام تم کر رہے ہو اس کو اللہ اور ایمان کے برابر سمجھتے ہو جہازت ہی صدی اللہ کے برابر سمجھ تو ایسا نہیں ہے وہ بہت افضل اور بڑا تھا اور آپ اہل جہریت بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس حج کی نسبت سے مہینے کا نام انہوں نے ذوال رکھا ہوا اگلا مہینہ محرم محرم کا مانا ہی ہے گرمخ والا احترام والا کہ حج کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی لوگ اس اگلے مہینے کا ادب احترام کرتے لڑائی جھگڑا پتھروں کتاب لوٹ مار دندا اثار ایسا کچھ نہ ہو یہ تین مہینے سے مسلسل ان مہینوں میں لوگ تجارتی کافلے لے کے جاتے سفر کرتے کیونکہ امر ہوتا تھا ہر کسی کو جٹنے کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا تھا تو خوب تجارت انہی دنوں میں ہوتی سکتا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے وہ بھی اپنے ساتھ تجارتی ساد و سامان لے کے آتے اور حج کے دوران اسے بیچتے فروخت کرتے اور اللہ سبحانہ خیال ہوا تعالیٰ نے حج کے دوران تجارت کرنے کو حلال اور جائز قرار دیا مسلمانوں کے لیے کہ حج کے دوران اگر کوئی تجارت بھی کرے اپنا کاروبار بھی کرے حج کے ساتھ ساتھ تو اس سے اس کے حج کے خلاف میں فرم نہیں آتا اس کے بعد ایک مہینہ رجب کا یہ سال کے درمیان میں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا نام انہوں نے رجب رکھا رجب کا معنی اگر اس کو جیم پر زما پڑھا جائے رجب جیم پر پیش پڑی جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے شرم کرنا یا ٹھینک کر مارنا ڈلانا ڈرنا یہ معنی ہوتا ہے اور رجب جیم پر اگر زبر پڑی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا اور شرم کرنا یہ معنی ہوتے یعنی اس مہینے میں وہ لوگ شرم کرتے اور اللہ کا حکم بجا لاتے اللہ کی نافرمانی کرنے سے گھبراتے اور ڈرتے کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ خانہ ہوگا نے والا مہینہ مقررہ تو اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے دین اسلام میں بھی ان غربت والے مہینوں کو والا ہی قرار دیا اور فرمایا کہ یہ آج سے نہیں بلکہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس وقت سے لے کے یہ مہینے غربت والے ہیں دیکھنے کو تو مہینے دن روز ایک جیسے ہی ہیں لیکن خاص مہینوں کو اللہ سبحانہ خیال نہ ہوگا خاص تزیلت دی ہے جیسے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اللہ کے اس پا وا نے تھی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص صلاح استا یعنی نماز ادب کی حفاظت کرو اب نماز ہونے میں تو اظہر کی نماز ہو یا زہر کی نماز ہو یا عشا کی ہو یا مغرب کی یا فجر کی ہے نمازی لیکن اللہ سبحانہ خا میں نے نماز اثر کے بارے میں خصوصی طور پر تاکہ اس کو ایک خاص اہمیت دی ہے پھر اسی طرح شخصیات انسان دیکھنے میں تو سارے انسان ہی ہوتے ہیں ایک ایسے لیکن اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِندَ اللَّهِ اللہ رب کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ معذترام وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ ذکی اور تقوی کی وجہ سے فضیلت مل جاتی ہے ایسے ہی انبیاء و غسل عام انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں عام آن انسانوں کی طرح ہی زندگی پسند کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ انہیں نبوت اور رسالت عطا فرما کے باقی تمام تر لوگوں سے افضل اور زیادہ عزت والا بنا دیں تو یہ اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ کی ورزی ہے اللہ جسے چاہے زیادہ اہمیت اور زیادہ عزت سے نوازے اور ان چار مہینوں کی حرمت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں تزنیموں کی ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ظلم کرنے کا ایک تو یہ معنی ہے کہ بندہ لڑائی جھگڑا نہ کرے پتھروں کی تال نہ کرے ستہ کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں روک دیا جائے ہاں اگر کافر ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ ان حرمت والے مہینوں میں بھی کافروں کے خلاف لڑیں اور اگر وہ جنگ بندی کرتے ہیں لڑنے سے رک جاتے ہیں تو پھر مسلمان پہل نہیں کریں گے ان چار مہینوں میں اور دوسرا یہ کہ یہ قابل احترام مہینے ہیں ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ بھی زیادہ ملتا ہے نیکی کرنے کا عجر و ثواب بھی زیادہ اور برائی کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ یا شخصیت یا وقت اگر اللہ سبانا ہوا تو اس کی اہمیت بیان کر دیں تو اس جگہ یا شخصیت یا وقت کی وجہ سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے نیکی کرے تو ثواب زیادہ بدی کرے تو گناہ زیادہ تو یہ جو غربت والے مہینے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ ہوا سالہ نے خصوصی احترام دیا ہے لہذا ان میں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو واقعی ایام کی نسبت نیکی کا اجر ثواب اس کو زیادہ ملے گا اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ملے تو یہ رجب کا مہینہ ہے تو اس رجب کے مہینے کی حرمت اور اس کے ادب کا تقاضہ ہے اس میں ہر ممکن ہر ممکن کوشش کر کے بندہ گناہوں سے اجتناب کرے کیونکہ اس مہینے میں گناہ وہ بڑھ جاتا ہے اور نیتیاں زیادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نیتیوں کا عجم و ثواب اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ رجب کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ عمومی فضیلت ہے تمام سر حرمت والے مہینوں کو حاصل ہے رجت ذلح ذوالحجہ محرم ان چاروں مہینوں کی یہ فضیلت برابر ہے اس کے علاوہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی فضیلت دی ہے اس میں روزے اللہ نے فرق دیے ہیں اس میں نیکیوں کا و ثواب بڑھ جاتا ہے وقت ہے نا جمعے کے دن کو دنوں میں سے اللہ کو خیالہ ہوا تعالیٰ نے خاص اہمیت دی ہے فضیل بخشی ہے تو یہ اللہ کو خانہ ہوا تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ جس وقت کو جس جگہ کو جس شخصیت کو چاہے فضیلت اور شرط بخشے مسجد حرام ہے نا آنا ہے وہاں کوئی آدمی ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو ایک لاکھ نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے جدم اللہ نے فضیلت دی ہے حرمت والا بنایا ہے حرامن آنے امن والا حرم ہے وہاں پہ نیکی کوئی کرے اس کا عجر و سراب زیادہ ہے اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہر ناج کا ارادہ بھی کرے ہم اس کو دردنا عذاب دیں گے پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ چلے جائیں گنا کا ارادہ کریں تو آپ کا ارادہ لکھا بھی نہیں جاتا ہاں اگر کوئی پخ کا ارادہ کر لے پخ کا ارادہ ازم مسنگم جس کو کہتے ہیں، پھر اس کا ارادہ لکھا جاتا ہے لیکن اس پر مواقع نہیں آفزہ تب ہوگا جب وہ گنا جبکہ میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے فرمایا نو تو ہوں بن علا بن علیم دردناک علاب ہم اس کو دیں گے نہیں یہاں آ کے برائی کا سوچا ہی کیوں جگہ کی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حاصل میں ان کا مقام مرتبہ مرتبہ کا آحمین کا فرمایا تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو تمہارا مقام معاشرے میں بلند ہے دوسرے سے اونچا ہے لہٰذا اگر تم میں سے کوئی عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کے رہے گی نیل سال اعمال کرے گی نفتی ہاں اجرا مرا ہم اس کو اجر اس کا دو مرتبہ دیں گے کسی بھی نیتی کا ثواب باقی لوگوں کو ایک مرتبہ اما ہات منی کو دو مرتبہ اور فرمایا کوئی سن سے اگر برائی والا کام کرے گی یو ہاف لاہی باقیوں کی نسبت اس کو سزا بھی دگنی دی جائے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیج جو سابقون نوبل صحابہ ہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی اوہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے ماں بالا کا با مدعا آہد ہی بڑا نصیفہ ہو تو ان کے ایک مٹھی بھر یا ادھی مٹھی جو خرچ کرنے کے اجر کو نہیں جو اجر انہیں ایک آدھ مٹھی جو اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے وہ اجر و ثواب تمہیں اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی نہیں نیچے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے اہمیت ان کی زیادہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے شخصیت ہو جگہ ہو یا وقت اس کی اہمیت بڑھ جانے پر اس کو عجر و ثواب اور گناہ دونوں زیادہ ملتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں نیکی کا اجر برائی کا گناہ زیادہ ہے رجب کے حوالے سے اس کے علاوہ اور کوئی عمل اور کوئی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت نہیں خاص رجب کی کوئی بھی فضیلت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس مہینے میں کرنے کی کوئی خاص عبادت کوئی خاص دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یعنی اس کی فقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ غرقت والا نہیں ہے لوگ اس میں مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں مختلف بدعات ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مثال کے طور پر ایک دعا اللہم بارک لنا فی رجب و اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے و رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا یہ جو آپ بڑی گردش کرتی ہیں جنوں میں رجب کے مہینے سے شروع ہو گئی رمضان کے شروع ہونے تک جبکہ نبیت مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں اپنی طرف سے بنائی گئی اس کا کوئی وجود کوئی حقیقت نہیں اسی طرح کچھ لوگ رجب کے مہینے میں کنڈے بھرتے ہیں کنڈے بھرنے کی رسم اور اس کے پیچھے ایک وجہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لکڑ جو تھا امام جعفر صادق نے رحمہ اللہ تم واقعہ انہوں نے اس لکڑ کو کہا کہ جو بھی آج یعنی بائش رجب کو میرے نام کے کنڈے گھر کے تقسیم کرے گا اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی اگر حاجت پوری نہ ہوئی تو وہ قیامت کو بے شک میرا گریبان پکڑ دے تو اس نے کنڈے بھرے تو اس کی حاجت پوری ہوئی کوئی حقیقت نہیں کسی مستند کتاب میں یہ واقعہ موجود ہی کسی حدیث کی تاریخ کی مستند کتاب کسی مستند کتاب میں یہ چیز موجود نہیں ہے اور اگر سرز محال اس واقعہ کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہوا تو یہ کم کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر جانے کی بات ہی اور دین تو مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد میں جو چیز بھی آئے گی وہ دین میں اضافہ کہلائے گی دین کہرائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سر کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو اس شریعت میں نو ایجاد شدہ ہوں نئے ایجاد کیے جائیں زمانہ وسیع کے بعد دین میں پیدا ہو جائیں جو کام وہ بدترین کام وہ کل وساس دن اور ہر نو ایجاد شدہ کام وہ بجاٹ ہے وہ کلو بجر اور ہر بج گمراہی ہے وہ کلو بالالا سنگھ اور ہر گمراہی جہنم میں ہے اسی طرح فرمایا امرا فہوار جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہم نے اس کی اجازت نہیں دی ہم نے اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا کسی نے کوئی بھی ایسا کام کیا فہوار وہ کام مردود ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں پھر اسی طرح رجب کی ستائیسویں رات کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا حالانکہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اس مسجد آرام سے مسجد آفتا تک مسجد آفتا سے اوپر آفمان و تخت میں اس کی حقیقت ہے پرانے مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے لیکن کس مہینے میں ہوا کس تاریخ کو ہوا اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا واقعہ مہراج کی تاریخ تو بہت دور کی بات ہے اس کا مہینہ مہینہ کون سا تھا محراج کا یہ بھی کسی صحیح حریف میں مجبور نہیں ہے اس حوالے سے کچھ نے محراج کے لیے رضی الاول کا مہینہ ذکر کیا ہے کچھ نے محرم الحرام کا کچھ نے رمضان کا آخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہ تینوں اخبار نکل گئے کسی پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے اپنی طرف سے اٹکل پچو ہیں تو جب ایک چیز کا مہینہ ہی معلوم نہیں کہ کون سا ہے تو پھر تاریخ کا تعلیم ترق سے آگے اپنی طرف سے اتائی فرجم کو میراج بنایا ہوا ہے اچھا اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کے رضوان اللہ یہ مجمعین کی سادگی دیکھیے اور زندگی کو با مقصد بنانے کی انتہا دیکھیے کہ جس چیز کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں انسانوں کے عقیدے اور عمل کے ساتھ نہیں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ تک نہیں کیا صحابہ رام کی زندگی میں ہی ہوا واقعہ مہاراج کا وہ اس کے گواہوں میں سے تھے شاہدین میں سے تھے لیکن کسی نے نہ مہینہ بتایا کہ کون سا تھا نہ تاریخ بتائی کہ کون سی تھی کیوں اس مہینے اور تاریخ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اسلام میں مقصد ہی کوئی نہیں عید الفطر کب ہے عید الضحا کب ہے گلی حدیب کی کتاب اٹھائیں آپ کو اس میں سے مل جائے تعلق ہے انسانوں کے عمل کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ اور جس چیز کا عقیدہ عمل کے ساتھ تعلق نہیں اس کو ذکر ہی نہیں کیا بڑے بڑے واقعات ہوئے کچھ بیان نہیں کیا صرف اتنی بات بیان کر دی جس کا تعلق عقیدے یا عمل کے ساتھ تھا مثال کے طور پہ ایک آدمی شراب پینے کے جرم میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا اس کو سزا دی جاتی ایک آدمی نے کہہ دیا کہ پر اللہ کی لعنت ہو یہ کتنا زیادہ اسی کیس میں پکڑا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرما لیا تھا میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالی علیہ اس پر لعنت نہ کرو اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کروں سمان تھا ٹھیک ہے شراب بھی اس نے گلتی ہوئی کبیرہ گنا کیا اس کی سزا اس کو مل رہی ہے اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے لیکن لہن سہن کرنے سے منع کیا اس کا کیا نام تھا کوئی پتا نہیں کہیں ذکر نہیں ہوا کیا نام تھا اس کا عورت اس کا قصہ بڑا مشہور ہے جس نے زنا کیا حامی کی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا بچہ جنم دینے کے بعد پھر فرمایا اس کو دودھ پلاؤ جب یہ کھانے پینے لگے پھر آنا بل آ وہ آئی اس نے اعتراف کیا اور اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا اس کا کیا نام تھا کوئی پتہ نہیں اچھا وہ اکیلی تو نہیں تھی نا اس کے ساتھ جنا کرنے والا بھی کوئی تھا کسی نے یہ پوچھا کہ تیرے ساتھ مرد کون تھا اگر اس کو بھی ساتھ سزا دی جاتی اس کو بھی رجب کیا جاتا یا جا. غیر شادی شدہ شادڑے مارے جاتے اوچھ حد تک نہیں کیوں وہ خود اقبال جرد کر رہی ہے اور اس کے اقبال جرم کرنے کی وجہ سے اس پر حق لگے گی اور جو اس کا شریک ہے اس جرم میں اگر اس نے اس کا نام لے لیا وہ مان گیا تو سزا ہو جائے گی اگر وہ نہ مانا تو اس کو قہدان باندھنے کی بھی حق لگے گی نہ اس نے بتایا نہ کسی نے پوچھا کتنی سادگی اتنے ہی ایسے واقعات ہیں بڑے بڑے جو رونما ہوئے شمپے سمر چاند دو لفت ہوا کب ہوا یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہانی میں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہم نے دیکھا کب ہوا کس مہینے کو کس سال ہوا یہ بھی پتا نہیں مہراج کا تو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے اور سگیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہوا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رمضان میں ہوئی اور ہجرت اسی سال محرم کو ہو گئی یعنی رمضان سے محرم کے درمیان درمیان کسی مہینے کا یہ واقعہ ہے واقعہ مہراج اس کا تو یہ بھی نہیں پتا کہ سال کون سا تھا ایسی سادگی اور بابس زندگی تو رجب کے مہینے میں کہتے ہیں کہ ستائیس رجب کو شابان اپنا معراج ہوا اور پھر معراج کی رات مختلف قسم کی عبادتیں نقل نوافت اور چراہا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اہتمام کیا جاتا ہے اور دیکھیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں یہ تو پکی بات ہے نا کہ رجب کے مہینے میں راج ہوا ہی نہیں کیوں صحیح احادی سے ثابت ہے کہ امر ممدین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں فوت ہوئی اور یہ بھی صحیح احادی سے ثابت ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے تو اس دوران تو رجب کا مہینہ آتا ہی نہیں اور لوگوں نے دیکھیں بدعات اور خرافات اس کے نام کتنی بنائی پھر اسی طرح کچھ لوگ رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا ہی نہیں صحیح بخاری میں ام المؤمنین سیدہ ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سوال کیا کہ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ کیا ہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رجب کے مہینے عمرہ کرنا نہیں چاہیے عمرہ تو سال بھر میں جب آپ چاہیں کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ رجب کے مہینے کو عمرے کے لیے خاص کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں پھر اسی طرح کچھ لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں خصوصاً کی رات ساری عبادت میں اور اگلا دن روزہ راستے گزارتے ہیں جبکہ رجب کے مہینے میں روزوں سے متعلق کوئی ایک روایت بھی صحیح ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کچھ ثبوت نہیں اسی طرح جیسے رمضان میں قیام کا اہتمام کیا جاتا ہے سات راتوں میں للت القدر کو تلاش کرنے کے لیے ایسے ہی کچھ لوگ یہ رجب کی ستائیسویں رات کو جس کو یہ بہراج کی رات سمجھتے ہیں اس پہ بھی قیام کا اہتمام کرتے ہیں اور قیام کا ایسا خصوصی اہتمام کسی خاص رات میں ثابت نہیں اٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو کئی لوگ جمعے کی رات کو تہجد کا قیام الجہ کرنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور جمعے کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کاموں سے منع کر دیا حتیٰ لوگوں کے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ رمضان المبارک میں بھی جو جمعہ کا روزہ ہوتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں باقی دنوں کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں جمعہ کا دن ابھی روزہ خاص کرنا جمعہ کے دن کو روزے کے لیے جمعے کی رات کو قیام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے پھر اسی طرح مختلف قسم کی نمازیں سلاط الرغائب اور جمعہ کی اپنا پہلے جمعہ کی رات جو رجب کی پہلے جمعہ کی رات ہوتی ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں جس کو بارہویں نماز کہتے ہیں اسی طرح یکم رجب کو ہزاری نماز پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کے نام رکھ کیے اور لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں پھر اسی مہینے میں مردوں کی روحوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا رجب کے ذریعے اہل بجر اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں نہ ہی قبروں کی زیارت کرنا اس مہینے میں خاص کر کوئی ثابت ہے اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں اور اس کو کھڑا ہوا ہے اور انجام دیتے چلے جا رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہر بجٹ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی یہ تو حرمت والا مہینہ تھا اس کا تو ادب احترام کرنا ہے اور اس کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بندہ ودہات سے خرافات سے جاہریت کے انداز اور طور طریقوں سے گناہوں والے کاموں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے والا مہینہ آتا ہے تو بدعات سے بچنے کی بجائے نت نئی بدہات انہیں ایام میں شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے کہ اس نے لوگوں کو غربت والے مہینوں میں خصوصی گناہوں پر ابھار رکھا ہے کوئی بھی کام جسے لوگ نیکی سمجھ کے کریں اگر وہ نیکی اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تو وہ نیکی نہیں ہے ہاں لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے نیکی صرف وہ ہے جس کا حکم اللہ رب العالمی کی طرف سے ہو یا رضیم و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو اور کوئی کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو اگر اس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہے تو وہ نیکی نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے من عاملہ آما لا لئی امرنا نہیں رد جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں وہ کام رد ہے مردود ہے اندلا مقبول ہونے والا نہیں بلکہ بدعت ایجاد کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالی نے دین مکمل نازل نہیں کیا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا مانا تو یہی بنتا ہے نا کہ جسے وہ نیکی کا کام سمجھ رہا ہے اور وہ کام نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا مطلب یہ سمجھتا کہ ان سے یہ نیکی رہ گئی جو مجھے پتا چل گئی اور یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا نیکی کے نام پہ جو لوگوں کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق توقیقے و مہارجہ